الحمد لله وكفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفا اما بعد فاعوذ بالله سميع العليم من السيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بِمَا حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعضوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فَإِن أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقًا بَيْنَهُمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا صدق الله العظيم ربشراہلی صدری و یسر علی امری وحل العقدانی عمین رب عالمین حضرات بہت ساری چیزیں بہت سارے کام جب اپنے ماحول میں کیے جائیں تو بڑے معقول نظر آتے جائز نظر آتے ہیں لیکن اگر وہ وہی کام اپنے ماحول کے علاوہ کیے جائیں اپنے حالات کے علاوہ کیے جائیں تو وہ بڑے نامعقول نظر آتے ہیں اگر آپ ایک آدمی کو دیکھتے ہیں کہ وہ دھوپ میں چھتری تانے جا رہا ہے یا بارش لگی ہوئی ہے اور وہ چھتری تان کے چل رہا ہے تو آپ اس پہ کوئی خاص توجہ نہیں دیں گے معقول بات ایک وجہ نظر آتی ہے ماحول ایسا ہے حالات ایسے اگر ایک آدمی کو آپ دیکھیں رات کے وقت وہ صاف موسم میں بارش بھی نہیں اور چھتری تان کے جا رہا ہے یا برساتی پہن کے جا رہا ہے تو آپ مڑ مڑ کے اس آدمی کو دیکھیں گے بےچارا پتہ نہیں تازہ تازہ اسپتال سے نکلا ہے حالانکہ کام وہی اس نے کیا تھا جو بارش میں ہوتا ہے لیکن کیونکہ بارش نہیں تھی حالات وہ نہیں کام کام نامعقول نظر آ رہا بندہ پاگل نظر آ رہا حالات کی تبدیلی سے اب چونکہ ماحول اسلامی نہیں حالات اسلامی نہیں لہذا وہ قوانین جو اسلامی حالات اور ماحول کو سامنے رکھ کے بنائے گئے ان پہ آج چلنے والا پاگل نظر آتا ہے لوگوں حتہ یو قال اللہ کا مجنون یہاں تک کہ لوگ تمہیں مجنون کہنے لگے اب وہ دیوانے نظر آتے تو قصور قوانین کا نہیں ہے قصور حالات کا ہے ماحول کا ہے غلطی فیل میں نہیں ہے ماحول میں تو ہمیں ماحول کو تبدیل کرنا ہے حالات کو تبدیل کرنا ہے اسلامی قوانین کو تبدیل نہیں کرنا ہے حالات کو تبدیل کرنا ہے کہ وہ اسلامی قوانین کے مطابق ہو جائیں نہ کہ اسلامی قوانین کو تبدیل کرنا ہے کہ وہ ہمارے ماحول کے مطابق ہو جائیں ماحول تو تبدیل ہوتا رہے گا قوانین تبدیل ہوتے رہیں گے وہ جو یک جہتی ہے قانون کے اندر پھر تو قانون نہ ہوا وہ موم کی ناک ہوگی جدھر جس کا دل کرے گا اپنے ماحول کے مطابق اس کو پھر یہ کہ ہر آدمی کا اپنا گھر کا ماحول ہوتا ہے برادری کا ماحول ہوتا ہے پھر ایک قانون نہ رہا اسی طریقے سے یہ بات آ گئی ہے تو عرض کرتا ہے. چلوں یہاں پہ ایک ڈینٹسٹ ہیں عراقی ہیں انہوں نے اپنے بیوی بچے امریکہ بھیج دیے تھے ایک بیٹی تھی ایک بیٹا تھا ایک بیوی بچے وہاں پڑھنے بھیجے تو بچے مس کر رہے تھے تو اما کو بھی وہاں انہوں نے بھیج دیا خود یہاں وہ ڈینٹسٹ ہیں سپیشلسٹ ہیں کچھ عرصے کے بعد زیادہ دیر نہیں گزری ابھی ابھی کے حالات میں ان کی بیوی کرسچن ہو گئی بچے نے اپنا نام محمد سے بدلی کر کے مائیکل رکھ دیا وہ بھی عیسائی ہو گیا بچی بھی اسی طرف چلی بڑے پریشان ہوئے شاک تھا اب اس کے نتیجے میں وہ ماشاء اللہ دین کی طرف آئے پہلے کوئی دین سے لگاؤ نہیں تھا لیکن یہ صدمہ اتنا بڑا ہے اور صدمہ جو ہے دو چیزیں ہوتی ہیں صدمہ آدمی کو یا تو اس وقت آدمی اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے یا تو بدی کی طرف چلا جاتا ہے یا نیکی کی طرف چلا جاتا جب آدمی کو سدمہ ہوتا ہے شوق جب بھی لگتا ہے یا دل چل پڑتا ہے یا دل رک جاتا ہے ہارٹ اٹیک والے کو کیوں شوق دیتے ہیں سدمے کو بھلانے کے لیے سدما انسانی ذہن پہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ہاتھ پہ انگارا رکھا ہوا آدمی اس کو گرانا چاہتا ہے ہاتھ کے انگارے کو گرا سکتا ہے زہن کے انگارے کو نہیں گرا سکتا ہے لہذا وہ کہتا ہے ماضی عذاب ہے یار چھین لے مجھ سے حافظہ میرا پھر وہ پیتا ہے تاکہ وہ بھول جائے دو گھنٹے چار گھنٹے جو بے شد پڑا رہے گا تو وہ اس انگارا اس کے زہن سے ہٹ جائے گا پیتے ہیں پہلے تو وہ کوئی نہ کوئی چیز انہیں لے گئی ہے پھر وہ ان کی عادت بن گئی ہے. کچھ لوگ بدی سے نیکی کی طرف آ جاتے ہیں قرآن میں ڈوب جاتے ہیں یہ انہیں حوصلہ دیتا ہے یہ سہارا دیتا ہے یہ اس انگارے کو ہٹا دیتا ہے نہ صرف ہٹا دیتا ہے بلکہ اس کے ہاتھ میں اجر بھی تھما دیتا ہے الاح کا علیہم صلاح و رب ولاح دین کی طرف مائل ہو گئے لیکن اصل جو چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ہے. کہ انہوں نے اپنے ساتھی ڈاکٹر سے ہمارے ڈاکٹر ناصر صاحب ہیں ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. ان سے انہوں نے ایک بات کہی یعنی آپ ہروا کوئی نہ کوئی کتاب جب بھی وہ فارغ ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی کتاب ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے دعائیں سیکھ رہے ہوتے ہیں عمرہ بھی کر کے آئے ہیں وہ تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر ناسر آئی میڈ اے کروڈ مسٹیک آئی پلانٹیڈ پام ٹری ان سویٹزرلینڈ وائل پام ٹری نیڈس ہیٹ میں نے اپنے بچے امیرکا بیچ کی بہت بڑی غلطی کی گویا کہ میں نے کھجور کا درخت سوٹزرلینڈ میں لگا دیا حالانکہ خجور کا درخت اپنا ماحول مانگتا ہے اسے گرمی چاہیے مری میں نہیں عام لگتے وہ لاہور میں ہی لگے میرے بچوں کو جو شفقت چاہیے تھی جو ہیٹ چاہیے تھی باپ والی وہ میں نے نہیں دی انہیں اٹھا کے وہاں بے خراب وہ میرے اوپر ایک ذمہ داری ایسا سے جرم ہوں ماحول کیا کرتا ہے جب تک جہاد کا ماحول تھا ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے تو کسی کام کے لیے بھیجا گیا ہے اس لیے تو نہیں بھیجا تھا اللہ تعالیٰ نے جب وہاں پہ بہت زیادہ رزق ہے اور ختم نہیں ہو رہا تم جا کے ذرا ختم کروا کے آؤ صبح بھی کھاؤ شام کو بھی کھاؤ کسی مقصد کے لیے ہم بھیجے گئے جب تک ہم اس مقصد سے جڑے ہوئے تھے اہلا اکل اللہ اللہ انتقن اقلیمت اللہ ہی العلیہ اللہ کی بات بلند ہو جائے اور ورڈ آرڈر جو ہے وہ اللہ کا ہو یہ دنیا اللہ کی ہے یہ ورلڈ اللہ کی ہے اس پہ آرڈر بھی اللہ کا چلنا چاہیے اللہ الخل ومر جب تک ہم اس کاج سے جڑے ہوئے تھے ہمارے وہ بھی امیر رہے خلیفہ رہے جو ایک سال حج کرتے تھے اور ایک سال جہاد کے لیے نکلا کرتے تھے کہاں تک اسلام پہنچا کیسے پہنچا گھر بیٹھے بیٹھے تو نہیں پہنچ گیا محنت کی انہوں نے جانے دی جب ماحول وہ تھا بیس ہزار آدمی شہید ہو رہے ہیں تیس ہزار آدمی شہید ہو رہے ہیں دو لاکھ آدمی شہید ہو گئے اب جنگ تو مرد کرنے لیتے شہید تو مرد ہوتے تھے جو ان کی پیچھے بیوائیں تھیں ان کا کیا کرنا یا تو انہیں پیٹ بھرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے معاشرے میں تو ان کے پاس سوائے بدکاری کے راستہ کون سا رہتا یہ کہ باقی جو مرگ بچے ان کو اجازت دے دی جائے کہ مسنا و سلاسا و ربا دو دو تین تین چار چار تم کر لو اگر ایک آدمی فیڈ کر سکتا ہے تو وہ چار کو کھلائے بجائے توفے دینے کے تم شادی کر کے گھر میں لا دو سکو تحفے میں مہنگا دو گے گھر میں سستا کپڑا دو سکو اب یہ عورت کی ہمدردی ہے یا عورت کے ساتھ ظلم ہے ایک ایسی عورت جس کا سایہ چھن گیا بچے یتیم ہو گئے ہیں اب اگر کوئی آدمی ویسے جاتا ہے ویسے ہمدردی میں بھی فیس بھی ریلا بھی دیتا ہے تو وہ عورت بدنام ہو جائے گی کہ جو اسے کیا ضرورت ہے فلاں صاحب اس کی سرپرستی کر رہے ہیں وہ داشتہ مشہور ہو جائے گی فرمایا نکاح کر لو مقصد اس بیوہ عورت کی امدردی ہے بنا اس کو یہ دیا کہ اسلامی قوانین بڑے ظلم ہیں اور عورت پر بڑا ظلم ڈسکریمینیشن ہے بنے عورت کی ہمدردی میں ماحول تبدیل ہو گیا ظلم نظر آ رہے ہیں بے وقوفی نظر آتی لوگوں کہتے ہیں جہالت کے قوانین ہیں یہ اچھا اس ایک عورت کی جو پہلے والی ہے اور جس کے خرچے میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے وہ پہلے بھی ایک روٹی اگر کھاتی تھی تو اب بھی ایک ہی روٹی کھا رہی ہے اس کے پیٹ کا تھرموسٹیٹ کسی نے کام نہیں کیا ہے اس کی ہمدردی سب کو آتی ہے باقی تین کی کسی کو نہیں آتی اگر ایک کا پیٹ کاٹا بھی ہوگا تو تین کا پیٹ بھرا ہے نا اسلام نے میجارٹی کس طرف قوانین جب بھی بنتے ہیں تو انڈیویجلس کے رائٹس ہار ہوتے ہیں وہ ہٹ ہوتے ہیں وہ مجرو ہوتے ہیں کسی نہ کسی بندے کا تو ہوتے ہیں لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ میجارٹی کا نفع ہو رہا یا نہیں ہو رہا اکثر آپ شراب خانہ بند کرتے ہیں تو جو وہاں ملازم ہیں جس نے وہاں پیسہ لگایا اس کا نقصان ہوا کہ نہیں ہوا آپ قیبہ خانہ بند کرتے ہیں تو وہاں جو باہر دلال ہیں جن کی روٹی چل رہی ہے اس سے وہ اس کا روٹی ہارم ہوئی کہ نہیں ہوئی کو نقصان ہوا کہ نہیں ہوا آپ نے کولا کا بائی کاٹ کیا فیکٹری میں سے انہوں نے اسی دن ڈیڑھ سو آدمی نکال دیا کچھ لوگوں کی روزی جو ہے وہ اس سے نقصان ہوا اس کا کیا نہیں ہوا لیکن ان کا نقصان ہوا ہوگا پندرہ سو کا ہوا ہوگا ایک ازار کا ہوا ہوگا آٹھ سو درم کا ہوا ہوگا ان کا 6 بلین ڈالر کا نقصان ہوا ہے یہودیوں کا افراد کو دیکھ کر قوانین نہیں بنائے جاتے قوانین اجتماعیت کو سامنے رکھ کے بنایا جاتے کہا جاتا کہ عورت کو پھر چار شور کرنے کی اجازت کیوں نہیں پہلی بات یہ کہ مرد پہلے ہی تعداد میں کام ہیں اکثریت آج بھی عورتوں کی دوسری بات یہ ہے کہ اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ دو دو چار چار شادیاں کرو تاکہ بچے زیادہ ہوں آگے ضرورت ہے میدان جنگ میں ضرورت ہے روبوٹ نہیں لڑیں گے وہاں پہ انسانوں نے لڑنا آپ دیکھتے ہیں جب یہاں پہ وہ تورا دورا میں اور یہاں برسا رہے تھے تو ان کے یہاں شفٹیں چل رہی تھی چوبیس گھنٹے کام ہو رہا تو ان کے اصلہ فیکٹریوں میں 6 مہینے سے چوبیس گھنٹے کام ہو رہا ہے وہاں تاکہ جو آگے بربادی ہو رہی ہے اسلحے کی وہ پیچھے سے ڈیمانڈ اس کی پوری کی جائے تاکہ جو بندے میدان جنگ میں شہید ہو رہے ہیں پیچھے سے مائیں فرام کریں وہ ایک عورت چار نہیں دس بھی اگر شور کر لے تو بچہ ایک ہی پیدا کرے گی پروڈکشن میں تو کوئی چیز نہیں اس میں کوئی اضافہ تو نہیں ہو سکتا بلکہ وہ جو ایک پیدا ہوگا وہ بھی مشکوک ہوگا کہ ہے کس کا جبکہ اگر ایک مرد چار کرے گا تو بیک وقت چار کے پیدا ہونے کے امکانات ہیں کہ نہیں یہ اعتراض وہی ہی کرتے ہیں جن کے نزدیک جہاد حرام ہے جن کے یہاں ظاہر آگے خرچے ہی کوئی نہیں تو موٹر کس لیے چلانی ہے انہوں نے ٹینکی خالی ہوگی تو آپ موٹر چلائیں گے نا بندے شہید ہوں گے تو آپ کو ضرورت ہوگی وہ تو کہتے ہیں روکو اس طوفان کو لوگو کم اس کی رفتار کرو ماحول تبدیل ہو گیا اور جائز نا جائز نظر آنا شروع ہو گیا قوانین میں کوئی ڈسکریمینیشن نہیں قوانین مسلمانوں کے لیے بنائے گئے اگر مسلمان ہی مسلمان نہ رہے پنجرہ شیر کے لیے بنایا گیا اگر شیر ہی شیر نہ رہے بکری بن جائے تو پنجرہ تو پھر اوپر ہی نظر آئے گا اصل چیز ماحول کی تبدیلی ہے قصور نظر قوانین میں آ رہا ہے اسی طریقے سے دیگر قوانین بھی ہیں ہم ان شاء اللہ اگلے جمعے میں میں بات کروں گا اگر آج ہمارا یہ موضوع مکمل ہو جاتا ہے اور انشاءاللہ مکمل ہونا چاہیے تو ایک ساتھی نے ہمارے یو این بی سے فون کیا تھا سنگسار کی سزا کے بارے میں یہ جو سنگساری کی سزا ہے یہ قرآن میں ثابت ہے قرآن سے یہ ہے اس کا کہاں اس کا جواز قرآن میں کہاں ڈھونڈا جائے موضوع پہ انشاءاللہ میں بات کروں گا اور قرآن سے سنگساری کا وہ آیت بھی بتائیں گے ہم کہ جس کے ذریعے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کا حکم لیا ہے جسے اور مقام رسالت پہ بھی بات ہوگی اگلے جمعہ انشاءاللہ اصل معاملہ ماحول کا ہے <تصفح> <تصفح> <تصفح> اَرْرِجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بعض <باز> ہر ایک جنس ہے اور ہر جنس کے دوسری جنس سے الگ متطلبات اور اس کے تقاضے ہیں مختلف گاڑیاں ہیں کرولا ہے کروزر ہے کیرلک ہے جب ان کا مینٹیننس آپ کریں گے تو ان گاڑیوں کی ضروریات الگ ہیں کوئی آدھی ہیں کوئی آٹومیٹک گیئر والی ہیں ہر ایک اپنا ایک کی بیٹری میں جو ہے وہ پانی پڑتا ہے دوسرے کی بیٹری پانی والی نہیں ہے آپ پانی اس کے اوپر بہائیں گے ہر جنس کے اپنے متطلبات ہیں اس کی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں جن سے انسان کی بقیہ حیوانات سے الگ اپنی ریکوائرمنٹس یہ بحثیت جنس ایز اے ہیومن بینگ جس میں مرد اور عورتیں دونوں مشترک ہیں پھر آگے چل کے جب ان کی دو نو ہو جاتی دو برانچیز ہو گئی مرد اور عورت ان دونوں کی کچھ ریکوائرمنٹ کچھ وینچر وہ ہیں جو جائنٹ وینچر ہیں اور وہ ایک دوسرے کے اتنے ہی محتاج ہیں جتنا مرد محتاج ہے عورت کا اتنی عورت محتاج ہے مرد کی اس پورن وینچر میں کسی کو استغنا نہیں عورت ملک کی وزیر اعظم بھی بن جائے مگر زرداری کے بغیر بچہ نہیں پیدا کر سک چونکہ میں وزیر اعظم ہوگی لازم بے نیاز ہوگی اور مرد ملک کا وزیر اعظم بھی بن جائے تو کلسوم کے بغیر بچہ نہیں پیدا کر سکتا وہ بھی اتنا ہی مجبور ہے اس جتنی وہ مجبور ہے اس کو. برابری ہو گئی کہ نہیں ہوئی یا تو مونو سیکسو ہو معاملہ کہ خود ہی بچے پیدا کر لے ناراض ہو گیا ہوں اگلا بچہ میں خود پیدا کر لوں گا نہیں یارت ہے کہ نہیں ٹھیک ہے چونکہ نوکری میں اپنی کر رہی ہوں میری تنخواہ بھی معقول ہے بچہ بھی میں خود ہی پیدا کر لوں گی نہیں پیدا کرنے والے نے تم دونوں کو ایک پیدا کیا ہے یا سونا خلق نہ ہم نے تمہیں میل اور فی میل سے پیدا کیا اور تم اسی طریقے سے پیدا ہوتے رہو اس میں کوئی کتنا بھی بڑا بن جائے وہ مجبور ہے دوسرے یہ جوائنٹ وینچر نوٹ ہے ایک نوٹ کو آپ پھاڑ دیں ڈالر کو پھاڑ دیں آپ اس کے درمیان میں سے شک کر چلے گا تب جب دونوں حصے ملیں گے اس نہ مارکیٹ میں اس کی کوئی ویلو رہے گی آپ رائٹ والا ٹکڑا لے جائیں یا اس کے لیفٹ والا ٹکڑا لے جائیں ڈالر کا یا درم کا یا دینار کا مارکیٹ میں لے جائیں ان سے یہ کہیں کہ یہ پانچ سو درم کا نوٹ ہے درمیان سے پھٹ گیا تھا میں جب بلدیا میں کام کرتا تھا تو جہاں میری ڈیوٹی تھی وہاں ہزار ہزار کے نوٹ بھی آتے تھے پانچ پانچ سو کے بھی آتے تھے سو کے بھی آتے تھے کوائنز بھی ہوتے تھے سونے چاندی کی چیزیں بھی آتی تھی انگوٹیاں بھی آتی تھیں تو اس میں ایک دفعہ ہزار کا نوٹ آیا جس کی ایک سائیڈ پھٹی ہوئی تھی زیادہ لمبی سائیڈ موجود تھی جب وہ پمپ میں سے نکلتا تھا تو ظاہر وہ پمپ میں رگڑا لگا اس کو اور وہ آدھے والا حصہ میں نے بڑی کوشش کی آپ یوں سمجھیں کہ جسے کہتے ہیں کہ نیچے کی مٹی اوپر کر دی میں نے مجھے دوسرا اس کا سرا کوئی نہیں ملا اب وہ نوٹ میں مارکیٹ میں لے جاؤں کہوں گا کہ یہ جی ہزار کا نوٹ ہے تو آدھا پھٹ گیا ہے بلکہ اس کا تیسرا حصہ پھٹ گیا ہے ساڑھے سات سو اس کے بنتے ہیں لیکن آپ مجھے اس کا سو درم دے دیں کوئی دے گا نا? دس درم بھی نہیں دیں چھوٹا سا حصہ پھٹنے سے وہ ہزار کا نوٹ بیکار کار ہو گیا مرد عورت سے الگ ہو کر اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی آپ دیکھتے ہیں یہاں جس کی فیملی ہوتی ہے ایک دوسرے کے یہاں وزٹ ہوتی ہے ایک دوسرے کے یہاں دعوت ہوتی ہے بڑا معزز سمجھا جاتا ہے چاہے بدماشی ہو فیملی ساتھ ہو تو آج پہ بھی ساتھ لوگ سفر کرتے ہیں بے فکر ہو جاتے ہیں شریف آدمی اچھا فیملی نہ ہو تو ولی اللہ بھی ہو تو لوگ جو ہے وہ احتیاط کرتے ہیں چھڑا ہے عورت کی مرد کے بغیر کوئی اہمیت نہیں ہو خواہ مخواہ انگلیاں اٹھنا شروع ہو جاتی اصل ان کی قیمت اہمیت وکار ڈگنیٹی پیر کے اندر مل کے رہو ان کو بیاہ دو ہم کہولایا ہم ان کے چھڑوں کو بیاہ دو تاکہ وکار حاصل اب جو جنس کی متطلبات ہیں وہ پھر آگے ہر ناؤ کی اپنی ریکوائرمنٹس ان کا پورا کرنا پھر ہر ناؤ کے اندر آگے انڈیویجلز ہیں یعنی دو نوہ ہو گئی دو برانچز ہو گئی میل فیمل پھر میلز کے اندر آگے انڈیویجلز ہیں اور فی میلز کے اندر انڈیویجلز ہیں آگے افراد ہیں مردوں میں بھی عورتوں میں بھی ان کی اپنی اپنی طبیعتیں کوئی خوش اخلاق ہوتا ہے کوئی بد اخلاق ہوتا ہے کوئی خوبصورت ہوتا ہے کوئی خوبصورت ہوتا ہے کوئی بدسورت ہوتا ہے بد ہوتا ہے یا ہوتی ہے یہ الگ الگ ہے سب ایک جیسے نہیں بعض چیزیں وہ ہیں جو سب کی برابر ہیں سب عورتوں کی برابر ہیں سب مردوں کی برابر ہیں بعض چیزیں وہ ہیں جن میں عورتیں بھی مختلف ہیں مرد بھی مختلف ہیں ان کا خیال سامنے رکھنا اور ان کے لحاظ سے ان کا مینٹیننس کرنا یہ اسلام کی ڈیمانڈ یعنی ایک گاڑی کا اگر انجن خراب ہے اس میں کوئی خامی ہے تو آپ اس کا گیئر بکسا تو نہیں کھولیں گے انجن کو دیکھیں گے بھائی کیا مصیبت ہے ایسی سی خراب ہے تو آپ اسی کا مینٹیننس کریں گے اسی کے اسی طریقے سے انسان کی اخلاقیات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے علاج تجویز کیے گئے ہیں ہو سکتا ہے ماں کی طبیعت اور ہے بیوی کی طبیعت اور ہے بیٹی کی طبیعت اور ہے مینٹیننس کرنے والا ایک ہی بندہ ہے مکینک ایک ہی مرد اور رجا عالم باپ فوت ہو گیا بیٹا گھر کا سربراہ ہے سربراہ سے مراد یہ ہے آپ نے کبھی ایسا بھی دیکھا کہ ہیڈ آف فیملی میں کسی عورت کو شامل کیا ہو گیا ہیڈ آف فیملی کا جو شرارتی کارڈ نمبر بھی لکھا جاتا ہے اگر بیٹا بڑا تو وہ پھر لکھے گا نیچے لکھے گا فلاں بیوی بی رشتہ کیا ماں ہے بھائی ہیڈ آف فیملی بیٹا ہے یہ ماں ہے یہ بیوی بی بی ہے یہ بیٹی ہے اس کی یہ بیٹا بیٹا سربراہ ہے کچھ بگار ماں میں ہے ماں رشتے کے لحاظ سے تو ماں ہے لیکن اس کی اپنی عادتیں تو اپنی جگہ ہے نا کسی کی بیوی بھی وہ تھی نا ہوتی تو عورت ہے نا ماں مقام اسلام نے دیا ہے مردوں نے کب میں نے آج تک کوئی مرد نہیں دیکھا کہ اس نے اس پر احتجاج کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو اتنا مقام کیوں دے دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی آ کے پوچھتا ہے بخاری کی حدیث سے بلکہ متفق آلیہ ہے بخاری مسلم کی کہ اللہ کے رسول مجھ پر سب سے زیادہ کس کا حق آپ نے فرمایا تیری ماں کا وہ کہتا ہے پھر آپ نے فرمایا تیری ماں کا وہ کہتا ہے پھر حضور فرماتے ہیں تیری ماں کا چوتھی بار پوچھتا ہے پھر آپ نے فرمایا تیرے باپ 75% فائیو ہاں کو ماں کو دینی مردوں نے کبھی جلوس نہیں نکالا پارا چوک پر قرآن حکیم کہتا ہے ہما لچ ہو جب ماں باپ کے اطاعت کا حکم دیا گیا تو تعریف کس کی کی گئی مشقت کس کی بیان کی گئی ہم امبح آن و فسال ہو فی عام اس کی ماں اس کو مصیبت پر مصیبت مشقت پر مشقت برداشت کر کے اٹھاتی ہے اور صرف جن نہیں دیتی وہ حمل ہو کہیں دو سالوں کے بعد جا کے وہ اس کی جان چھوڑتا ہے اندر ہوتا ہے تو خون پیتا ہے باہر ہوتا ہے تو دودھ کی شکل میں خون پیتا ہے اندر ہوتا تو آرام سے نہیں سو سکتی باہر ہوتا ہے تو دو سال تک نہیں سو سکتی ابھی سردی لگے ابھی پیشاب آ گیا, ابھی فلاں ہو گیا اب رات کو بچے کو نیند نہیں آ رہی ہے کان میں درد ہے باپ تو بستر اٹھاتا ہے وہاں نہ ہو تو باہر لپاڑے چلا جاتا ہے وہاں ڈال کے سو جاتا ہے مسجد میں آ کے سو جاتا چرودے پہ چلا جاتا ہے اللہ, اللہ خیر سلا ماں سے باپ نے کبھی احتجاج نہیں کیا میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے آرٹیکل دکھاؤ کہ سرکار ہم بھی بارہ بارہ گھنٹے تبوک اٹھاتے ہیں سیمنٹ اٹھاتے ہیں کنکری کرتے ہیں سریا مارے جاتے ہیں اوپر سے گرتے ہیں شٹرنگ ٹوٹ جاتی ہے ہمارا قرآن نے کوئی ذکر نہیں کیا کہ باپ بھی کچھ کرتا ہے کیوں اس لیے کہ باپ کا کرنا بیٹا آنکھوں سے دیکھتا ہے بیٹا وہ سنبھالتا ہے نا تو دیکھتا ہے باپ صبح جاتا ہے شام کو آتا ہے گلی چلو تھڑا ہوا کپڑے خراب ہیں اس کے یہ وہ چیزیں جو بیٹا آنکھوں سے دیکھ لیتا بتانے کی ضرورت نہیں ماں کی مشقت وہ نہیں دیکھتا اس وقت اسے ہوش نہیں ہوتا اس لیے اسے بتانے کی ضرورت ہے کہ کن مراحل سے گزر کر آیا ہے آج تو نے ہوش سنبھالا ہے تو سمجھتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں انپار ہے وہ انپار بھی اتنے ہی مہینے پیٹ میں رکھتی ہے جتنا پڑا ہوا رکھتی ہے بلکہ پڑی ہوئی پہلے آپریشن کروا کے نکال دیتی ہے دو مہینے چلو چھٹی ہو جائے اسلام کا موضوع انسان ہے اس کائنات کی غایت انسان ہے قرآن کا موضوع انسان ہے اللہ کی رحمت کا جو منزل ہے جس کے اوپر وہ نازل ہو رہی ہے وہ انسان ہے اس کا غرض و غائق انسان ہے لہذا اس نے ان چیزوں کو سامنے رکھے جو ماں کا حق ہے ماں کو دیا سیونٹی فائیو پرسینٹ و ماں لاتن ماں اس کو اٹھائی بھی رکھتی ہے تو تکلیف سے اور پیدا کرتی ہے تو بھی تکلیف سے ہر لحاظ سے قربانی دیتی ہے پہلے اس کی طبیعت میں تبدیلی آ جاتی ہے مزاج میں تبدیلی آ جاتی ہے چڑچڑی ہو جاتی ہے اس کی پسندیدہ چیزیں جو ہے وہ اس کے لیے ناپسندیدہ ہو جاتی ہیں ان کی سمیل سے اسے کہ آنا شروع ہو جاتی ہے نہ آرام سے سو سکتی ہے نہ آرام سے کھا سکتی ہے بعد میں جب ہو جاتا ہے تو بھی بچے کو جی گاجرے نہ کھا بچے کو پار ہو جائے گا پسند ہے اسے نہیں کھاتی بچے کو نہ وہ بچے کو سامنے رکھ کے خوراک کا انتخاب کرتی سیکریفائی کر رہی ہے کہ نہیں کر بعد میں ماں باپ کو شوگر ہو جائے تو ان کی وجہ سے اگر گھر میں کوئی چینی کام ہو جائے اس کے اندر چائے کے اندر یا بلڈ پریشر ہو جائے تو نمک آندی میں کام ہو جائے تو بچہ اچھل اچھل کے اچھلتا ہے آڈی کچھ نہیں پکتی یہ کوئی آڈی ہے یہ کوئی چائے ہے بھائی تیری ماں نے بھی تیری خاطر سیکریفائی کیا تھا اپنے ذائقے کو تو بھی تھوڑا سا صبر کا لیں اچنی ہو جاتی یہ متطلبات اب اسے ان چیزوں کو سامنے رکھنا ہے بیوی کا اپنا مزاج ہے اور اسے شور پر زیادہ ناز ہے کہ جب تک بیوی کو کانفیڈنس نہ ہو اپنے شور پر رشتہ چلتا نہیں یہ میرا ہم درد وہ ماں سے سنتی آتی ہے پیچھے سے ذرا سی بات ہوتی ہے میں کہتی اپنے گھر میں جا کے کرنا یہ یہ اپنے گھر میں جا کے کرنا تو اپنے گھر میں جا کے یہ کرنا یہ تیرا گھر نہیں اسے پتہ چلتا ہے میں یہاں وزٹ پہ ہوں مجھے یہاں سے آگے جانا ہے بھائی میرا کوئی ٹھکانا ہوگا تو یہاں بھی آئے تو پتا چلے یہاں بھی میرا کوئی گھر نہیں ماں نے تو مجھے بڑا کہا تھا اپنے گھر جا کے کرنا اپنے گھر جا کے اپنی مرضی کی بیڈ شیٹیں بچھانا اپنی مرضی کے برتن لینا اپنے گھر میں جا کے یوں کرنا اپنے گھر میں... تو پتا چلا یہاں بھی کوئی نہیں میرا گھر اسے یہ ہوتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے ماں نے اسے یہ کہہ کہ کے بھیجا ہوتا کہ تیراک گھر جا رہی ہے اور آدمی کیا تھا کہ آدمی کہتا ہے میری گھر والی اور جب گاری اس کا نہیں تو تیری گھر والی کیسے ہو گئی ہے جھوٹ نہیں کہتا تو اگر اس کا گھر کوئی نہیں ہے گھر والی ہوگی تب جب بچے والی کس کو ہوگا کسی کا بچہ نہ اور وہ کہے میری بچے والی جھوٹ ہے کہ نہیں ہے؟ گھر تو نے دیا نہیں تو کہتا ہے گھر والی گھر اس کا رائٹ یہ فنڈامینٹل رائٹ نئیم صاحب نے بھی ایک سوال کیا تھا کہ عورت کو پکا پکایا کھانا دینا چاہیے مرد کی ذمہ داری ہے پکانا عورت کی جو ہے وہ ذمہ داری نہیں یہ معاملہ طلاق کے بعد ہے جب مرد عورت کو طلاق دے دیتا ہے تو اس کے بعد تین مہینے کا وہ جو عدت ہے اس کی اس کا خرچہ مرد کے ذمہ ہوتا ہے اور اس میں عورت پر پکانا ضروری نہیں وہ جب کنٹریکٹ ختم ہو گیا ہے وہ جو گریس پیریڈ ہے تین مہینے کا اس میں شوہر کو ارینج کرنا ہے اس کے کھانے کا لیکن اسی پیریڈ میں یہ بات بھی ہے کہ عورت بیمار ہو جائے تو اس کا علاج مرد کے ذمہ نہیں عورت مہربانی کرے اگر اس کو کھانا پکا دے گی تو مرد بھی مہربانی کرے گا اس کا علاج کروا دے گا بات عام آلات کی نہیں طلاق کے بعد کی ہے فرمایا گیا کہ اگر بچہ دودھ پیتا تو اس صورت میں اب بچے کو دودھ پلانے کے پیسے دو گے بچہ تیرہ ہے طلاق کے بعد عورت کو دودھ پلانے کے پیسے دو گے ختم ہو گیا ہے اب تمہیں پیمنٹ کرنی ہوگی دودھ پلانے کی فَإن لكم هنا هنا اگر وہ تیرے لیے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ان کا اجرت ان کو دو اور اگر وہ بلیک میل کریں نہیں میں نے دس ڈالر روز کے لینے یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا یہ عورت کہ نہیں جی میں نے تو اتنا لینا سود روز کا لوں گی میں نہیں وہ تم لَهُ اخرا اگر تم غریب اور تم پر بوجھ بن گیا وہ زیادہ مطالبہ کرتے تو کسی دوسری دودھ پلانے والی کو پانچ درم دے کے دودھ پلانے جب ماں کو پتا چلے گا کہ یہ مارکیٹ کی اکانومی ہے کمپٹیشن ہے تو پھر وہ کم خرچے پہ کم پیسوں پہ دودھ پلا دے لیکن دودھ پلانے کے وہ پیسے لے گی بچہ تیرا ہے حالانکہ بچہ اس کا بھی ہے لیکن بچہ تیرا ہے فصل وہ تو, تو زمین ہے فصل تیری ہے ورنہ قرآن حکیم سے عورت کے کھانا پکانے کا جواز موجود ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تو فراغ ہی وہ اپنے گھر والی کے پاس گئے فجا بجل سمی تو موٹا تازہ تلا ہوا بچڑا لے کر آئے گھر والی کے پاس گئے تو یہی یہ جا کے کہا نا وہ کھانا تیار کرو مہمان آئے ہیں فراغا الا آ وہ اپنی گھر والی کے پاس گئے کھانا سے جواز آئے کہ بی, بی کو کھانا پکانا چاہیے حضور نے دعوت کی اب دفاع کی وہ دعوت ولیمہ تھی تشریف لے آیا اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی ڈرائنگ روم نہیں تھا کوئی ڈائننگ روم نہیں تھا الگ کمرے کو نہیں تھے ایک ہی تھا وہ جن کی تازی شادی ہوئی تھی وہ دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں یہ آ کے حضرات بیٹھ گئے ہیں ظاہر ہے بیٹھے اس لیے ہیں تو اللہ رسول کی کو بات سنیں گے اسی ہے نا آ کے بیٹھے ہیں مولوی کے پاس آدمی آ کے کیوں بیٹھتا ہے اللہ رسول کی بات سننی ہے وہ دین کی نسبت سے پہلے آ کے بیٹھ گئے کہ چلو دو چار حدیثیں سن لیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اللہ تعالیٰ نے مداخلت کی اب جب کھانا کھا لیا انہوں نے کھانا ہو گیا کھانے کے بعد بھی وہ بیٹھے رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اب حضور نے کہہ تو نہیں رہے ہیں کہ آپ تشریف لے جائیں اب جان چھوڑیں یہ مروت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ سے آپ ایک دفعہ باہر گئے باہر سے گھوم کے دیکھا وہ ابھی تک بیٹھو یعنی حضور نکل گئے کہ نیوکلس نکل جائے گا تو یہ ٹوٹ جائے گا ہلکا مگر وہ آپس میں کوئی ڈسکشن کر رہے ہوں پھر حضور آئے پھر چلے گئے کچھ دو تین دفعہ حضور باہر جا کے واپس آئیے حضرات وہی کی کیفیت تاری ہو وہی کا نظور شروع ہو حکم ہوا یا نبی کے گھر میں بغیر اجازت ما داخل ہو بیوت نبی نبی کے گھروں میں اس کہ زیادہ بیویاں تھیں تو سب اس میں شامل الا طعامن غیر ناظرین عنا جب تمہیں کھانے کے لیے بلایا جائے تو برتنوں کو مت تاڑو یعنی پکنے کا انتظار مت کرو ہمارے یہاں رواج ہے نا آپ نے کسی کی دعوت کی ہے تو جب آپ جائیں گے بچہ آپ کا جائے گا کوئی جائے گا اور بلا کے مہمانوں کو کہے گا کہ آ جائیں جی کھانا کھا لیں مہمان اثر کوئی نہیں آ جاتا کھانا تیار ہو جائے گا اب آپ گھر میں آ کے بیٹھ گئے گھر والوں کو کھانا بھی پکانا اور آپ کا ساتھ بھی دینا کمپنی بھی تو آپ کو دینی ہے تو وہ کنفیوز ہو جائیں گے ڈسٹرب ہوں گے انہیں تسلی سے پکانے دو ولا کی دعیتم تم جب تمہیں بلایا جائے کہ اب آؤ کھا لو تو آؤ ٹھیک ہے جی وائز آئم تم جب تم کھا فن تشر اب منتشر ہو لو ولا مستین الحدیث حدیث کے انس میں مستعن سین انس کا لفظ ہے حدیث سننے کی محبت میں ڈیرا نہ جما لو دین کی بات ان نظال کو مکانا یو نبی یہ چیز نبی کو ازیت دیتی ہے یا تو دو چار کمرے ہوں چلو اب تو یہ بھی ہے کہ جی دو کمرے میں بٹھا دیا اور کوئی پروگرام چلا دیا الجزیرہ لگا دیا جی یہ دیکھیں جی ہم دیر میں کھانا پکاتے ہیں ایک حجرا ہے گھر والی دیوار کی طرح منہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے ڈسٹرب ہوا سو حاجتیں ہوتی ہیں انالکم کانا نبی تو تم سے حیا کرتا تمہیں نہیں کہتا وہ اللہ واسطا اللہ کوئی حیا نہیں کرتا اس کہتا ہے نا شریعت میں کوئی حیا نہیں شرا میں شرم نہیں ہمارے اگر شرح میں شرم اور مسئلے میں آیا کوئی نہیں جو مسئلہ درپیش ہے وہ پوچھو اگر کسی آدمی کو موشن لگے ہوئے ڈاکٹر کے پاس جائے گا تو اسے کیا کہے گا مجھے زکام لگا ہوا ہے بھائی جو تکلیف ہے اس میں شرمانے کی کیا بتا بات ہے بتاؤ بھائی یہ تکلیف ہے ڈائریا ہے بھائی. تب ہی ٹھیک علاج ہوگا ولہ من الحق وہاں کیا بات کی وائزا سل تم فص ال کھانے کی اگر ضرورت ہے سالن کم ہے تو پردے کے پیچھے انہیں ڈیمانڈ کرو کہ یہ سالن کا کچن میں مت جا گزو پابی ذرا بوٹیاں چار ڈالنا بھی ورا حجاب تو یہاں بھی پتا چلتا ہے کہ یہ گھر میں پکانے کا رواج موجود ہے گھر میں پکتا ہے گھر والی پکا ہے وہ جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے تلاک کے بعد کا جب کانٹریکٹ ختم ہو جاتا چلیے اللہ کرے ہماری بات پوری ہو جائے الرجال قوامون على النساء بما فضل اللہ بازہما لاباضن اللہ تعالیٰ نے باڈی سٹرکچر میں اور منٹل ایفیشنسیز میں ذہنی صلاحیتیں اور جسمانی صلاحیتوں میں اللہ تعالی نے جو پیچھے عرض کیا تھا وَلَا تَتَمَنَّو مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَهُمْ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے لیے تمہیں ایک دوسرے پر فوقیت دی ہے اس میں تم مت تمنہ کرو کہ دوسرے کی تمہیں مل جائے مرد عورتوں کا لباس نہ پہنے یار کیا ٹھاٹ بھاٹ ہے اور کتنے خوبصورت کپڑے پہنتی ہے میں بھی پہنوں اور عورت مرد والے کپڑے نہ پہنے یہ اصل میں یہ اس چیز کا اظہار کہ تمہیں تمنا کے تو تم مرد بننا چاہتی ہو اور مرد اگر عورتوں والے کرے گا آر کی طرح تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر تمنا کے کاش میں عورت ہوتا بولا تھا تمنا تو جو فضیلت اللہ نے باڈی اسٹرکچر دیا ہے بیٹا ہے بیٹے کا مرد والا ہے وہ محنت مزدوری کر سکتا ہے اس کی ڈیوٹی ہے کہ باہر جائے اور کمائے اور ماں کو بھی لا کے کھلائے بیوی بی کو بھی کھلائے بہن کو بھی کھلائے کوام پھر وہ اب امان فاقو میں نام اور اس لیے کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں فص سالحات وہ ہیں صالح کون ہے صالح کہتے ہیں اس پیالے کو کہ جس میں سے پانی سمچے نہیں وہ پیالہ جس میں ایک تو ہیئر لائن فریکچر ہوتا ہے لکیر سی نظر آتی ہے اس میں سے چیز لیک ہو جاتی ہے بھائی وہ بازار پورا نظر آتا ہے آپ ناپیں اس کی لمبائی چوڑائی اونچائی اس کی اس کی تھری ڈائمینشن آپ دیکھیں دوسرے پیالے کے ساتھ ناپ کے وہ پورا ہے کوئی کمی بیشی اس میں نہیں ہے کمی کہاں ہے کمی یہ ہے کہ جو جاب ہے اس کا اس, میں, اس کو وہ پورا نہیں کر رہا ہے آپ اس پیالے میں بھی پانی رکھیں اس پیالے میں بھی پانی رکھیں صبح اس میں سے لیک ہو کے کم ہو جائے یہی آل گھڑے کا بھی ہے بعض گھڑے وہ ہوتے ہیں جن کے اندر مسام ہوتے ہیں ایئر لائن فریکچر بھی نہیں ہوتا مسام ہوتے ہیں وہ گھڑا پانی آپ رکھیں فرش پر پکے فرش پر, پر. پرانے زمانے میں تو یہ ہوتا کہ مٹی ہوتی نیچے گڑا آپ رکھا اور اس میں سے پانی اگر نیچے نکلتا بھی تو ایوپوریٹ ہوتا تھا تو وہ مٹی ٹھنڈی ہو جاتی تھی تو گھڑا بھی اور ٹھنڈا ہو جاتا تھا اب آپ نے نیچے چپس کیا ہوا اوپر رکھا ہوا ہے گڑا تو گھڑا یہاں پڑا ہوا ہے اور پانی جناب وہاں اس کا جا رہا ہوتا ہے اس میں سے سمجھ کے باہر نکل کے بعد آپ ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے کہ آدمی اس تو یہ سمجھتا میں گھڑے سے دور ہو کے جا رہا ہوں رات کو اٹھا کرنے کے لیے اس نے دیکھا گڑا وہاں مجھے نہیں پتا کہ گڑے نے پانی یہاں پہ, پہ پہنچا دیا ہوا سلیپ ہوتا ہے گرتا ہے جناب وہ ہڈی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے آدمی. صالح وہ ہے جو اپنے فنکشن میں اس کے اندر ڈیفیشنسی ہو کمی ہو اس کے فنکشن فصالحات صالح سالے عورتیں کون ہیں یہ نہیں کہ آپ نے اس کا قد ناپا میں چھوڑ کے گیا تھا تو چھ فٹ تھی تو واپس بھی آئے تو چھ فٹ ہی ہے اور دو ہی آنکھیں چھوڑ کے گیا تھا دو ہی آنکھیں واپس آیا ہوں تو بھی باڈی اسٹرکچر نہیں دیکھنا یہ ہے کہ وہ فنکشن بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے یا نہیں تیری عزت بھی موجود ہے یا نہیں ہے وہ نکل گئی بیوی گھر میں موجود ہے تیری عزت کوئی نہیں رہی اسی طریقے سے کہا گیا کہ تیری اداؤں پر تیرے شور کا حق ہے. یہ جو چیزیں ہیں کپڑے ادا بات کرنے کا انداز ناز یہ شور کو خوش کرنے کے اس کو پلیز کرنے کے لیے تاکہ جب وہ باہر سے آئے اس کا مور درست ہو جب آپ جاتے ہیں کہیں گاڑی لے کے جاتے ہیں سروس کرانے کے کیا اس کا بونے کھول دیتے ہیں جناب تاکہ وہ ٹھنڈا ہو جائے اس کا انجن وغیرہ اور فوراً یہ چیک کرو یہ چیک کرو یہ چیزیں وہ سارا یہ معاملہ ہے مرد کا باہر سے آئے تو عورت کا کام ہے اس کا لباس دے اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم رمایا کہ عورت بہترین عورت وہ ہے کہ جب اس کا شور اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے جب وہ بات کرے تو یہ نہیں کہ جناب نظر نہ آئے لیکن آگ لگی ہوئی وہ بندے کو تھر سے لے کر پاؤں تک اس کو جلا کے راکھ کر دے ایسی بات کرے مرد کو ہلکا پھلکا کر دے خوش کر دے صرف عورتوں کو ہی حق نہیں ہوتا کہ مرد نے یہ کہیں کہ آپ بڑی خوبصورت ہیں اور میں نے دیکھا میں دبئی بھی گیا ہوں وہاں بھی مجھے آپ جیسی خوبصورت عورت نظر نہیں آئی اور میں لندن سے بھی گھوم کے آیا میں نے اب تک ضلع میں نظر نہیں آئے مرد کا بھی یہ حق ہے کہ عورتوں سے یہ کہیں کہ آپ بہت خوبصورت ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنی جوتی گانٹ رہے تھے اور گرمی پسینہ جا رہا تھا حضور کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں بھی خوشبو تھے ہمارے پسینے میں فضلہات نکلتے ہیں باہر گاند نکلتا ہے آپ نئی بنیان پہن کے بیٹھے اس کے بعد جب وہ ہوتا ہے پسینہ آتا ہے اور اس کے بعد ناک کے ساتھ وہ لگتی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون کے یہاں تشریف لے گئے تھے لیٹے ہوئے تھے غالب نب کی دور کی پھوپی لگتی تھی آپ لیٹے ہوئے تھے تو پسینہ جا رہا تھا گرمی میں آپ بھی پاکستان میں آپ لیٹے ہیں تو پسینہ ہوتا کہ بھی گیلا ہو جاتا پسینہ آتا ہے تو وہ کیا کر رہی تھی وہ سمیٹ سمیٹ کے نا ایک شیشی میں اس کو بند کر رہی تھی اور انہوں نے اس کو سنبھال کے رکھا جب بھی ان کے شور وہ خوشبو لگاتے تھے تو لوگ پوچھتے تھے یہ کہ کہاں سے آئے تھے؟ آپ لائیں تو کترے جو ہے وہ عرق کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے قطرے جو تھے وہ نکل نکل کے چہرے پہ ایسے لگے جیسے موتی جڑے ہوئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اگر فلاں شاعر آپ کو دیکھ لینا اس وقت تو وہ یہ شیر پار دے عربی کا شعر ہے جس میں کہا گیا کہ چہرے کو موتیوں سے سجا دیا گیا ہے اور تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو آپ نے فرمایا اشا و اللہ نے ہمارا دل خوش کر تو وہ ایسی بات کرے کہ خوش کر تیرے بستر پہ اس شخص کو نہ بیٹھنے دے جس کا بیٹھنا تجھے ناپسند ہو چاہے وہ اس کا باپ کیوں نہ ہو حضرت امیں حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نہ جب والد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے سلا ادیبیہ ٹوٹ گئی تھی اور وہ آئے تھے اس کو ری سٹیٹ کروانے کے لیے مدینے تو بات بنی نہیں تو بیٹی کے گھر میں آئے چونکہ وہ حضور کی زوجہ تھی تو سفارش کروانا چاہتے تھے کہ آپ کہیں اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور و میں حبیبا کی بہت قدر کرتے تھے یہ پردیسن تھی حبشہ میں انہوں نے ہجرت کی تھی بڑے مسائب کاٹے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شور کے وفات کے بعد ان سے شادی کر لی یہ گئے اپنی بیٹی کے پاس سفارش کروانے کے لیے تو جب یہ بیٹھنے لگے تو انہوں نے ایک دم سے وہ بستر کی کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو انہوں نے رول کر دی تو آخر وہ سفارتکار تھے سردار تھے اپنی قوم تو انہیں پتا چل گیا کہ اس نے ایک دم سے جو تفری میں میرے نیچے سے بستر سیٹا ہے کہ میرے بیٹھنے سے پہلے بستر نکل جائے کہ مطلب ایسے میرا بیٹھنا پسند نہیں ہے تو سفارش کیا کروانی کہ بیٹی میں اس بستر کے قابل نہیں یا یہ بستر میرے قابل نہیں کہنے لگے ابا جان آپ مشرق ہے نج یہ نبی کا بستر نہیں بیٹھ جس شخص کا تیرے بستر پر بیٹھنا تجھے نا پسند ہو وہ تیرے بستر پہ نہ بیٹھ سال ہاتون صالح عورتیں وہ ہیں جن کو آپ ہنڈریڈ پرسینٹ پیور عورت کہہ سکتے کان ہمیشہ تابع داری کرنے والیاں حافظات حفاظت کرنے والیاں ل اس کے حق میں جو وہاں موجود نہیں ہے کون اس کا شور حافظات لل غیب حافظ تم ہوتا ہے تو پھر یہ ہوتا کہ شور کے اسرار کو چھپانے والیاں وہ دوسری جگہ حکم وہ بھی موجود ہے کہ تم ایک دوسرے کا لباس ہو اور لباس کا مقصد انت ستیہ مرتر رجول عورت مرد کو چھپائے اور مرد عورت کو چھپائے لباس کا یہی کام ہوتا ہے نا لباس ننگا تو نہیں کرتا سو عیب چھپا کے رکھے اس تو وہ اپنی جگہ یہاں فرمایا حافظاتن بچا بچا کے رکھنے والیاں للغیب اس کے لیے جو غیب میں ہے پردیش میں گیا ہوا ہے موجود نہیں ہے اس میں کہا گیا کہ ادائیں لباس ہر چیز ایک ایسی عورت جس کا شور موجود اور ایک ایسی عورت جس کا شور موجود نہیں اس میں فرق ہو جاتا اسے چاہیے کہ کپڑے پہننے کے جو جذبات ہیں نا اس کے رنگ برنگے ان کو بھی روک کے رکھے جمع کرے وہ ایک نعت کے الفاظ ہیں اس دید کی آتش کو کچھ اور بھڑکنے دو یہ دل یا غمے نبوی میں کچھ اور تڑپنے دو اس دید کی آتش کو کچھ اور بھڑکنے دو ہم تشنا لبھی چل کے زمزم سے بجائیں گے تو کہنے کا مقصد یہ کہ جو رنگ برنگے کپڑے پہننے کی آتش ہے نا تیرے اندر اس کو ابھی روک کے رکھ اور جب تیرا شور آئے تو ہر گھنٹے بعد بدلی کرنا یہ اس کی امانت اور اگر تو پہلے ہی وہ پین پہن کے یوز ٹو ہو گئی ہوئی ہے تیرا شور کی مر گیا ہوا ہے تو شور آئے گا تو پھر وہی لہسن کی بو آئے گی اور وہی پیاز کی اسمیل آئے گی اسمیل. اتنی کہ تو پین میں جذبہ تو ختم ہو گیا ہوا ہے نا ہاف الغ بما حافظ اللہ جس چیز کی حفاظت کے لیے اللہ نے قوانین بنائے ہیں ان قوانین کے دائرے میں رہے گی تو حفاظت ہوتی رہے گی و اللہ تخاف جن کے نشوز کا تمہیں خوف ہو خدشہ ہو فائز ہوں نہ تو انہیں سمجھاؤ انہیں باز کرو یعنی یہ کہ مسائل کو پیدا ہونے کے لیے چھوڑ مت دو لا تنہا انتقال مسائل اس چیز کا انتظار مت کرو کہ جب مسائل پیدا ہوں گے تو ان کا علاج کروں گا بلکہ اگر مسائل کی اسمیل بھی تمہیں آ گئی ہے تو فورن ارینج کرو تاکہ وہ پیدا ہی نہ ہو ویت خون چوزا ہننا فائز واہ جرنا فل مداج ودربو ہن فینتا نا کم اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تمہاری بات مان لیں فلاں والیلا تو ان پر بہانے مت ڈھونڈو ان اللہ کا نلین کبیرا یقیناً اللہ بہت بلند ہے یعنی تم اگر اپنے شوہر پن کی وجہ سے اسے تنگ کرو گے تو تیرے اوپر بھی ایک ہستی ہے جس کا تیری بنسبت جو تیرا عورت پر حق ہے اس سے زیادہ حق اس کا ہے اور تم سے اس سے زیادہ درجے وہ بلند اور کبیرہ بھی ہے تو چونکہ اس عورت کا ضامن اللہ ہے بات یاد رکھیے جو کنٹریکٹ کرواتا ہے می اور بیوی کا یہ سوشل کنٹریکٹ برابری کی سطح پہ ہوتا ہے یہ جو مار والی بات ہے یہ اس کنٹریکٹ میں شامل نہیں ہے کنٹریکٹ کی شرائط لکھی ہوتی ہے مرد نے کیا کرنا ہے عورت نے کیا کرنا ہے اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہنگامی ضرورت ہے تو اس میں یہ یہ چیزیں سامنے رکھی جائیں لیکن اس کو مرد کی پریویلیج مت سمجھے یہ استحقاق مت سمجھا اس لیے کہ جو استحقاق ہوتا ہے وہ بغیر ضرورت بھی کیا جا سکتا ہے اس کے لیے حالات کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کا استحقاق ہے آپ کسی وقت بھی وہ کر سکتے یہ علاج ہے جو ضرورت کے وقت ہوتا استحقاق نہیں ہاں اولاد ود ریبو میں اولاد شامل ہے بیٹی شامل ہے چھوٹی بہن شامل ہے یہ ان کی مجبوری ہے یہ کنٹریکٹ نہیں اولاد کے ساتھ ہمارا کوئی کنٹریکٹ نہیں ہوا سمجھ لگی ہے کہ نہیں لگی اولاد کی مار ہمارا پریویلیج ہے لہذا ہم جب اولاد کو مارتے بھی ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد اولاد بھول جاتی ہے اس چیز وہ سمجھتیا کہ یہ میرا باپ ہے یہ میری ماں ہے وہ مار بھی لیا تو اس میں کوئی تانے والی بات نہیں غیر مارے تو تانے والی بات ہے تو ماں باپ ہے چونکہ وہ ہمارا خون ہے اور خون کام کرتا ہے اینٹی وائرس کا مار کے نتیجے میں جو غصہ پیدا ہوتا ہے چونکہ وہ ہمارا خون ہے وہ خون اس غصے کو صاف کر دیتا پھر باپ باپ ہو جاتا بیٹا بیٹا جاتا. بیوی خون نہیں ہے اس کے اندر جو غصہ بھر جاتا ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں تمہیں ڈیمیج کر دیتا نقصان کرتا ہے عورت کا غصہ بہت خطرناک میں نے کہا نا کہ وہ تیرے پھل پہ ہاتھ ڈالتی تیری اولاد کو خراب کر دیتی اولاد انسان کا مستقبل ہے اولاد کو تیار کرتی رہتی ہے جتنی تیرے تو وہ ساری چیزیں جمع کرتی رہتی ہے آپ جائز بھی مارے اسے تو اولاد یہی سمجھتی ہے کہ ہماری ماں کو ناجائز مارا جائے وہ ماں کے آنسو ان کے انسٹال ہو جاتے ہیں وہاں پہ اور بعد میں جو ہی وہ 18 یا 16 یا 20 سال کے ہوتے ہیں تو باپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں بھئی سوچ کیا اولاد سامنے آ گئی نا کھڑا کر دیا آپ کے سامنے کیا کرو گے بیٹے سے آگا پائی کرو تو ان کا غصہ بڑا خطرناک ہوتا لہذا فائزونا واہ جورو ہننا فلم اس میں کچھ ماں کے لیے ہے کچھ بیوی کے لیے ہے کچھ اولاد کے لیے ان اللہ کان علی کبیرات ان خف تم شکا کا اگر تمہیں خدشہ ہے ان دونوں کے درمیان توڑ کا کن دونوں کے درمیان پچھلی یار میں میں نے ذکر کیا نا کہ اس میں ماں بھی شامل ہے اس میں بیٹی بھی شامل ہے اس میں بیوی بھی شامل ہے اب ماں اور بیٹے باپ اور بیٹی کے درمیان شقاق نہیں ہو سکتا نہ وہ ماں کو طلاق دے سکتا ہے نہ بیٹی کا رشتہ اس میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹ سکتا ہے باپ بیٹی کا اور ماں بیٹے کا رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا یہ خونی رشتہ یہ کانٹریکٹ نہیں ہے یہ مجبوری ہے یہ تھوپا گیا ہے یہ سیلف امپوزڈ نہیں ہے فائن خفتم شکا کا میاں بیوی کے درمیان اگر توڑ کا خدشہ خفتم خدشہ پیدا ہو گیا اور لفظ شکا استعمال کی شک یا شک ہوتا ہے ایک ہی چیز کا پھٹ جانا اور صرف وہ شک جو ہے اس نے دونوں کو جدا کیا ہوا ایک پیپر ہے اس پیپر کو پھاڑ دے دو چیزیں ہیں نا ان کو الگ الگ آپ کریں گے تو وہ ہوگا تفرقا الگ الگ سیپریٹ کر دی آپ سیپریشن اس کی ہو گئی یا شک کو ہمیشہ ایک چیز کے پھٹنے کو شک کہتے دیوار شک ہو گئی ایک دیوار شکا کہہ کر یہ بتایا گیا کہ اصل میں تھے تو تم ایک میں نے پہلے مثال دی تھی نوٹ والی کہ ایک ہوگا تو نوٹ چلے گا اگر یہ ایک تھے اور اب شقاق کا خطرہ پیدا ہو میاں بیوی کا جو رشتہ ہو اس کی ایک طرف دیکھیں جذباتی طور پر تو اس رشتے کی مثال نہیں ملتی وہ رشتہ ماں اور بیٹے کا نہیں باپ اور بیٹی کا نہیں ہے بہن اور بھائی کا نہیں عورت گھر میں بیٹھی ہوئی ہے باہر اپنے باپ کی آواز آتی ہے وہ ایک دم دوپٹہ اپنے اوپر کرتی ہے گلا کا لیتی ہے کپڑے اپنے دوست کرتی ہے سلوٹے نکال دیتی ہے کیوں؟ باپ اور بیٹی کے درمیان ایک ہجاب ہے اچھا باہر شور کی آواز آتی ہے تو ہو سکتا ہے سر پہ رکھا ہوا بھی ہو تو اس کے دلکا دے اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتا میری ٹانگ ننگی ہو رہی ہے پیڑ ننگا ہو رہا ہے کیوں ہن لباس لباس یعنی اتنا قرب کہ بیٹا جو ہے وہ ماں کے سامنے ننگا نہیں ہوتا سطر عورت کا اپنے شور سے اور شور کا اپنی بیوی سے کوئی سطر نہیں عورت کا اپنے باپ سے سطر ہے اپنے بیٹے سے سطر ہے اپنے بھائی سے سطر ہے یعنی ایک طرف آپ اندازہ کریں اس قرب کا کیا کیا الفاظ قرآن نے استعمال کیے ہیں یہ ظاہر کرنے کے لیے ان لباس اللہ کو مان وہ تمہارا لباس ہیں اور لباس اتر جائے تو بندہ جلیل ہو جاتا ہے یہ پولیس والے جب بندہ لے کے جاتے تو سب سے پہلے اس کے کپڑے ہی اتارتے کپڑے جو ہی اترتے ہیں پرسنلٹی ختم ہو جاتی ہے بندے کی پگ بندی ہوئی لاچا بند ہو تو چودھری صاحب ہے جب وہ سارے نکال دیتے تو ختم ہو جاتی ہے چودہ فوراً بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی جتنے کہتے ہیں دوں گا جان تو یہ پہلا وہ پوچھ رہے تھے آپ سب سے پہلے گالی کیوں دیتے ہیں اور یہ کیوں کرتے ہیں اس کی ہم نے ٹرن آؤٹ توڑنا ہوتا ہے نا جب آتا ہے تو سب سے پہلے اس کو ہم نے مٹی کرنا ہوتا ہے سونا بھی جب نیا زیور بناتے ہیں تو پہلے کو ایسڈ میں ڈال کے تو مٹی بناتے ہیں ہم اس کی ٹور ختم کرتے چودراہٹ ملک صاحب ختم کرتے ہیں سارے چیز پھر اس کے بعد عورت مرد کا لباس ہے اگر مرد کو جلیل کرنے پر آ جائے تو بڑے بڑے آنکھ اٹھا کے نیچل یہ اگر بندے کو خوار کر دے اور مرد عورت کا لباس وہ عورت کو برباد کر دے اگر وہ اتر جائے تو عورت بے لباس ہو جاتی جب سر سے شور کا سایہ آت جائے تب تک اندازہ نہیں ہوتا جب تک ہٹے نہیں وہ سمجھتے بیکار بےکار ہے کام کو نہیں کرتا نہیں شور نام کا بھی ہو تو اس کا لباس ہے مر جائے یا طلاق ہو جائے تو پھر اسے پتا چلتا کہ ہر نظر اس کی طرف اٹھتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ میں ننگی ہو گئی تم ایک دوسرے کا لباس ہو اور لباس کا کام یہ ہے کہ وہ عیب چھپائے کچھ کمیاں تمہارے اندر ہیں کچھ کمیاں ان کے اندر ہیں ہوتی ہیں کامل ذات تو سوائے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں نہ ہوئی آہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں گیارہ کی گیارہ بیویوں کی اپنا اپنا مزاج تھا اپنی اپنی طبیعت کچھ مزاج میں تلخی ہوتی ہے کسی کے وہ تلخی تمہیں میں کروی محسوس ہو رہی ہے مگر وہ تلخی کسی غیر کے لیے علاج کا وہ کام کرتی عورت بڑی تلخ بولتی اس سے وہ امکانات کوئی نہیں رہتے فلا تخانا بل قول بات میں لوچ مت پیدا کرو فیتما اللہ کلب فی ہی مرد کہ وہ شخص جس کے دل میں مرض ہے وہ تما کرنے لگ جائے پتہ نہیں کیوں ہلکا بول رہی ہے کیوں لوچ دے کے بات کر رہی ہے فرمایا اگر تمہیں منہ کوئی چیز تمہیں ان میں سے کوئی ناپسند ہے آسان تک رہو سیون وہ یعال اللہ حفیح خیرن ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز نہ پسند مگر اللہ نے اسی میں بہت سارا خیر رکھا مالٹے کا تو چھلکا کتنا تلخ ہوتا ہے لیکن اسی تلخی کے پیچھے وہ چیز موجود ہوتی ہے جو میٹھی ہے اسی طریقے سے فرمایا اگر عورت اور مرد کی سپریشن ہوتی ہے تو جو تم ان کو دے چکے ہو وہ واپس مت لو بیوی کی حیثیت سے جو تم دے چکے ہو اور بیوی کی حیثیت لے لی ہے جب طلاق ہو فلا من ہو سی تم اس میں سے کوئی چیز مت واپس ون آتے ہی تونتارن اگر تم ان میں سے کسی کو ڈھیروں سونا بھی دے چکے ہو فلا خزو من ہو سہیا تاخو نہ بہتان اس میں مبین کہا گیا کہ عورت اگر بدکاری کرے تو اسے انہی کپڑوں میں نکال دو تو بہت سارے لوگ وہ چیز کابو کرنے کے لیے بدکاری کا الزام لگا دیتے کہ جی ایسی ویسی ہے جی لاد کپڑوں میں ہم نے نکال دی صرف اس لیے کہ وہ جو ہم نے اس کو گائے بینس دی ہے وہ جو کوٹھی دی ہے جو دو چار ہزار روپیہ دیا ہے جو سونے کا زیور وہ سارا ہم ارب کرتا خزون ہو بہتانا اس مناظر خزون قد افغاب کو ملا باز تم کیسے لوگ جبکہ تمہیں قرب کا وہ مرحلہ پاس کر چکے ہو جس میں تم ایک دوسرے کے سامنے ننگے ہو گئے